والصلاة والسلام على سيد الرسل وخادم الأنبياء محمد الأنبياء وعلى آله والصحابه المهدى والصفا والوفا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> خطا تین گرفتہ جاتے مبارک دام سی دھوکا کھانے والے انہوں نے چھو دا کھان آیا مل کارکن قسم بہن کی تیسے. اور ایک فرمان لوگ ہے نقطہ بھی نہرمانیاں کر دیں تو انہوں نے نفس شیطان دھوکہ دیا ہوا وہ بیان کی ہے دو قسم اچھا بیان ہو چکے نہیں اب کسری قسم اللہ معا دی کہ انہیں شیطان دھوکے چاہتا ہے تو بیان میں کچھ بچ نہیں دسا سکتی یہ میرا بیان نہیں میں نقل کر کے سنا رہا اسی بال حضرت اسلام مام نزالی احمد لالی مل رہا کہ سکتے ہیں کیونکہ اس سطح کے لوگ سن بنا ملکے مالک سن ان ہاتھ پہنچ گئے کہ وہ تنقید تنقید دا مقصد تو سلاحی تنقید دا مقصد اپنے آپ چلا ظاہر کرنا نہیں ہوں گا تنقید دا مقصد ہوں اگر سرحد ہو جائے اور تنقید والے کون فائدہ پہنچا کہ بندے اپنے چاہے بہت کون چل جاتا بندہ کوشش کرتا ہے متا مت ہوتی ہے اسرمندگی ہوتی یار ہلاح لوگوں یا پتنی کرنا اسے کہنے کی برقرار بندہ آپ نے سرداؤن لگ میں جانا پر اسی واسطے وقت پڑھ دیا نا بندے جنا آپ جانتا دوسرا کل جانا اس وجہ دام کے سامنے میں بتی شاہ ایک ماں جس بعد جی باد کرتے اللہ شروع کر دن نے دوڑے سنان کیوں دے اندلی اللہ کی بارگاہ ان کے کنڈے لے بڑے ہی نہیں صحابہ کرام ایل بہت رام ایل جائے کرام روڈ کے گزار ہیں ہر دم اپنے آپ کو سب سب والوں گردا ابھی سمجھتے رہتے نہیں ادوجا ہوئی ہے سال شیخ الم شاخ شیخ الحب حبد الحق محبد سبھیل میرا مت لال ہے آپ فرمانے میرے املان تو روٹی پکائی جائے تو سات کا پائی جائے, جائے کر کے ہو جائے حالانکہ ہو ایک رات درسو دن سو بارہ جائے پہلے یعنی ادھر مقام دیکھو اور ادھر او اپنے تو نگاہ رکھو اپنے عمل کو کیوں سمجھتا ہے اور باقی جلدی جیسے بندے کی اپنی اک اپنے بارے کھول رہی ہے نا بندہ سارے زمانے والوں آپ کو پہلے ہی سمجھتا فرانا نالوں کافر نالوں ہر کسی دار آدھا بہت ادا کاف آپ ساندھی فرنا وا اور حقیقت بھی وہی ہے کہ اگر فضل ربو نہ ہو فضل خدا نہ ہو اس سارے فراؤن سارے لانا ربو کمو لا لا چی خیا میں بکال <سؤال> پچھلے جمعے کی گل سنائی تھی نفس نفس میں اللہ سونے پیدا فرمایا تو اللہ نے پوچھا بس میں کہنا ابو دیر کہ آتا تھی بس اللہ میں کہنا اس طرح کا مصرت آیا پھر آؤں سامنا رب نے کہہ رب کے مقابلے آیا پھر اللہ سونے نے مجھ چار ہزار سال بک دیکھی تو پھر پوچھا ہوں بس میں لگا کہ اللہ ترق تو جناب دو طبقے اب بیان کر ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا یعنی ایک طبقہ مغربی عمل کرنے والا کر لیں انہوں نے کہیں ہرکما شیشا کھان دوکھا دینا ہر پہلا وہاں بار علماء کے پھر کئی گروہ کئی ٹولے نے ہر نو شاندہ دکھا دین ایسے حاصل کر ہیں علم حاصل کر شریعت علم پڑھتا ہے پھر وہ انہیں چین کبنا شروع ہوگا نہیں کھبنا شروع ہو گیا کہ اپنے امر ویان نہ رہتاب چل بھی رہے ہیں کہ بھائی محل وہاں کا پڑھائی کر رہے ہوں گے محل پڑھائی کرسلہ بھی ویس آ مسئلہ بھی ویخ اور مسئلہ بھی ویخ چلنے والے بارے اپنے آپ میں کسی مسئلے کو بھی نہیں مارنا پھر یہ سوچنے کا پہنتے نہ شکان انہوں نے دھوکھا ہے دن بہت آلنگ کوئی میں دین رکھنے والے اللہ تبدیل تو سا جو مرضی آخر اللہ دل والی دولت تبدے کونا ہوں کہ آ گیا پٹھے پاسے ہو کہ انہیں آن کے انہوں نے ایسا جناب رد نا کہ وہ اللہ سونے کی فرمانی تو عملی جی نا اس کو گھبرائے نا اول دلے آن لگ پایا سمجھ لگ پہ بھی سانو ساڈا علم ہی جنگ لا جائے گا انہیں بھی بد بختی یہ ہوئی کہ بے وقوف ہو مقصد دا کہ امل جوائی کا مقصد انہوں استعمال کرو تاکہ سفا ہو کتابیں دلائی دیا پہن پڑھی جائے پڑھی جائے پڑھی جائے تو کہ دائیاں نسخے رنگ رکھی جاوے تو استعمال کوئی بھی نہ کرے تو ایمان دار دسو بڑے مشکل تو ہوا کہ اسی طرح یہ روحانی نسخے نے روحانی حضور سرکار بگیلت استعمال کرنا سی استعمال یہ عمل کرنا سا عمل کر کے پھر اللہ بھی بارگاہ بچے یہ نہیں چلتا مولا بھی باہر گاہتے عمل چل رہا اے عمل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جی عمل نہیں تو این ملا جائے, جائے گا تو وہ گوکھے بائ گئے راہ بھی سرپراہ نہ پڑیا تو جہم نڈ کرنے والے عمل نہیں کرتے اللہ وحدہ اجلاس شریف کو انہوں کے بارے سات فرما مایا جنہوں نے تیراک انجیت دیتی انہوں سے عمل نہ کیا انہیں مسالے ہوئی ہے جنہیں پوترے نے کتابیں چکی میں نہ سوچا بھی یار اللہ پیغام بن کے آئی نہیں چکیا کہ اللہ پوچھے پہنچ پوچھے والے امن نہ کریں گے اسی راستے مدینے کے تاجدار صلی اللہ وسلم مبارک امام بالی رحمت اللہ فرمائی شریف علی مشکل خشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسداد من من صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ علم حاصل کرتا ہے غلام دنیا زور دنیا جو جو نفرت نہیں دنیا تو نفرت نہیں کرتا دا دنیا دا دا دنیا وہ دا اللہ کو سوائے دوری تو کچھ نہیں حاصل کرنا وہ دن ب دن پر رب تو دور ہوں جا رہا ہونے کے قریب عالم ہوں ادھر علم لگتا جا رہے ادھر آخر دا محبت لگتی جائے دنیا دنیا دنی دنیا سوا لاک نبی فرمایا جڑا جل علم دین پڑے گا جڑا رب رسول گل پڑے گی رگ متر دنیا والے پاس کیوں ہوگ نہ پسند کرے سوا لکھ نبی نہ پسند کرے کوئی اللہ باغ نہ پسند کرے جس بندے نے دنیا حاصل کرنے دا سوچا ہو دنیا حاصل کر رہا ہو جس کو امدین مہاجریہ دنیا دا بڑا بہت آ فرما نے سیکرا سمجھو دے چمچا ہوئے سونے دا تو استعمال کرے پٹی کھان واسطے دند کھان واسے ہنوری قدرے میں پتہ نہیں سونے کی قیمت پکانا استعمال کرے محبت سونے دا پیار وجدا جاوے ہزور دے خدمت لگ دی جاوے دنیا کو نفرت دی جاوے بندہ اپنے مولا پیار عاشق کے دیوانہ بنتا جاوے شانسی آلم دین گ آلم نبیا کے بارے سنتے ہیں آلم نبیا کے بارے سنتے ہیں جنہیں ادیس علم چپڑے اور سارے اپنے پہلائی ہوں شیطان دوکھا دینا ہے آپ عالم نہیں سمجھے گا علم جلد نہ منسوب کرے گا پھر اس سے عمل کی کوشش کرے گا حضرت اگر تر سہی دا تو لگا فرما اگلے ترسنا باڈ مستان احمد لالا سکار نے فرمایا میں بھی سال علم پڑیا سال پڑھ میں چالا آنے میں دنیا چل بوئی کام آئے میں ایک علم پہ سمجھ علمجنا دوجا علم بہت عمل کرنا پھر میں بھی اور نہیں خدا کی قسم کر کے آنا دستی مرا چڈیا فکیر اللہ کا کمل مل گئے کر سر نگاہ فرما ہے پھر جا کے علم بھی کہانی سمجھ آ نہیں دیا کتاب مرد اللہ مرد مردے جی کتاباں ہدایت لگی کتابوں کتابوں فکیرات دور نے یہ نہ لو آ جی ہلور کا وساخ بڑا کھڑائی کوئی صاحبہ دساخ بڑے کھڑائی جنا ٹولیاں کتاباں کول دے کتابا مر گمراہی نے شیطانی والے پیسے پہ جانے میں اللہ پاک برد برد لے لے دے پاس سرکار اپنے دل خلاف سارا کچھ سمجھ آئیے دو چیزاں پایا ایک تو نہیں رہی دوسرا عمل بلکہ میں بڑی کوئی نہیں رہا ہاں جتنا بھی جانا علم دین کا خاتمہ ہو گیا رے میں قرآن سگری مانے کر سکتے ہیں نہیسب صحیح مانے کر سکتے ہیں نہ کتابیں سی سمجھے آ کر پڑھیں آ سی ادیت کی غلامی طور پائے خدا داندر جانا رہا ہوا ہر سالت تالرک جوڑا ہے جب میں دشمنوں مانسا بھی ماسا بھی تالرک ہو جائے ماسا بھی دل کا ملان ہو رب ربھی طرف رنت لگ سکتی ہے فرمایا والا مر سک مل تم سر رکھا گے تھوڑا جا تم پاسے اپنے دل کا نکریا گے اگر تصا <تصفح> کرو گے تو دوسرا کوئی دوست نہیں ہوے گا نہیں اللہ لائی ہر جان دے دے جما کا عمل بھی نہیں سو پر میں جی پتا نہیں ندیاں بارے سمیاں گے خالہ جی بارہ لوگ خدا کی قسم کر کے آؤ ندیاں نراشن پورا کے نہ سمجھا گے محرد اگنے فلگول بڑے وے ماڈرس کے دس ہوئے اگن فلگول اپنے مقدمہ دے بہن، بہن علماء دو سفریاں سن ایک علم بھی پورا رکھ رہے سن پھر ہر دل اپنے علم بھی دل کے بھی چلانے دل, دل, دے دل بھی سن دل, دے دل, دے دل دے علم رنگ جسم علم رنگ ہوتا kali masle sam le na te masle da rang jaisa rangya dala fir sabgha talaya subhanallah bina rang de rang de de sada hadi والے ہوئے سن میں موٹی جی تمہیں مثال دینا کہ چاہتے ہیں سوا لاکھ نبیا کما دیشا کا مطالعہ جڑا کیا حوالے مجھے کوئی نبی ایسا نہیں لکھا جن لوگوں نے آخر ہو پہلے میٹرک کر کے آو تم دین پھر صحابہ ہے نی گھر نہ لکھنا جانتے سن نہ پڑھنا جانب سن مجھے اپنی گلیں سنیا کرنے والے سن اللہ سونے ہو یہ شہیدک ندی کا ریاست ندیاں لانے سوکھیاں نہیں اور فرما جناب ہاں میرا گرمی شمار کیا جانا نہیں نہیں کرتا یار کیا میں میرا رب نہیں پلان ہدیس جو سامنے چونچے مٹی کھان لگ پایا خدا کی فرماجا بنا دیا جنہیں ندیش رنگیا نہ ہونا چیر آ لینے سب سوڑیا جب اندر <تصفح> اگلا گروسن ملا گاہی عمل ظاہری عمل والا مالی عمل جا رہی عمل سڈے کر لیں مگر دل سدھا نہیں کر کرتے کیونکہ دل بھی ایک ہے جسم دل کے بلشہ آن لائن کم آئی جب دلچسپ دنیا دے دنیا تکم دل <سؤال> کا کتا ہوئی آ کر کتا ہوگی جناب دنیا میں سارا تب جا میں بڑا ٹو میں جو کچھ آکا ٹھیک ہے میری دلی گلی ہوئے نہ دلیل سنے نہ کسے کا جواب سنے نہ کسے کا احترام سنے بس آپ کے میں سارا کوریاں ایک قدر بھی نشانی ریا وکھاوا بھی اندر ہوئے لوگوں نے وقع ہلاش کے پگ بھی چڑتے ہوئے جبا کبا بھی ہوگی سارے اندر کتے پایا نہیں گدا کی قسم کر کے آ جنا چر نکلنے نہیں چر مولا جنت فرما رب سونا فرمای میری دی کوشش کرے گا میں جس کے اندر تک برابر بھی جنت آرام ہے اس کی گئی ہے شریف مولا کی قسم ہے اب دل میں نہ پتیا تو صاف ہو جاے تے ظاہر جسم میں نبی دی شریعت ਨਾਲ صاف ہو جاے ظاہر سناری فرمے تے اندر قران کی فرمے تے ہن رب سونے اندر دیکھنا نبی پاک سرکار فرمانے اللہ لا یغرو الا سوارکم ولا الا اموالکم en la zona to have that سال فرمان لگے فرمائے فلانے شہر کے اندر فلانی دماغ تینوں آخیا دلہ میم فرمان لگے تینوں آخیا دلہ کشنی فرمان میرے کو خبر لگی اتنے کلی سانستے You yeah. need ہندوستانی نے فرمایا جو سامان پہ اس کریں جا کے جا لو کیونکہ جڑی لوگوں کی عزت ہاتھ چمنا نا ہاتھ چمنا بڑے چمبے جائیں چنبے گا ہاتھ پہلے چن دیں اندر ہوا ساتھ نہ حاسٹ میں اس واسطے جن میں چھوڑ ہندو محمد کام ختم ہونا چاہیے دی چک رہے ہیں بند ہاں جو ماشا عزت میں خیال پھر کسی نے جو حق کی گل کہہ دیوان میں تیوہ بندہ ہو جا برباد نام مرادہ تل نہیں کرنا گل مارے نہیں کرنا یہ نہیں دیکھنا گل بھی چکر فرام کتنے مریا اس موسا سلام کہا لگا میرے گھر میں پرو ہے تو سانو تم مراد سارے پل رہا ہے اس میں خدا نہیں پڑی تک پڑا ہے خدائی کسی نے کھانے پڑ ہے وہ ساری خدائی کا ہے ایک ملا ہے بندے چھوٹے وڈے کسی دے, دے, دے آپ نے خیال نہ رکھا ہو چک لینا ہاتھ آ کے چوک لگتا آپ آپ میں خان سے چوڑی تو منی نہیں سمجھتا آپ آپ میں تیر نہیں سمجھنا خوراک نہیں چھن جے آپ کو تی سمجھنا ام کا پرتادہ ہو جب انہوں نے یہ کوئی گل آخے گا نا وہ آپ ہاں؟ کو نہیں کہ میں نے سوی کی دو دو تیر پر دیکھے میں پورا پیڑا تو نہیں آخر تو ہونے کا اپنے آپ میں تی سمجھ رب کے حق بہت دے رب سونا تمہیں پیڑا سچی گل سمجھا سکتا ہے مرید بھی نہیں کچھ نہ کچھ دے سکتا تو رب سونے کے سزانیا رکھنا تو پھر پائی تہولی مینوسٹن لا سکتی ہے تو رب توڑ کر امام آزم اب ہمیشہ لیکن شگا تو رب یہوی گل کرا چڑی ہے جی امام آزم نہیں ہو سکتا شکیل کا تو پھر اس کے مجھے حلیفا جب دیکھا میرے شگر بنو چک بھی گل گئی تو امام والے لگے ہنیفا اپنی گل چکی ہے شکر گرو مان لگا ایک بندے نے امام والے حلیفہ حنیفہ کی تھی بائی لین کی ابھی جگہ والا بڑا سیاح سی انہیں شہر گا بستا اس گل نے تو نہیں مان بنایا آپ میں سب کہ اس گلے مہان بناؤ یہ مطلب ادا ہاتھ پستے ہو آپ نہیں دیکھتا اپنے دین دی ہاتھ سچ دی گل نہیں روکھا اپنی اپنی اپنی شدر رنگ توڑ دے توڑ واسے رنگ سوانا کئی گیار شدردی دے دے گا استاد نہیں دے گا دیکھو تو جو اپنے آپ میں گردا تو نہیں سمجھا میں راکیہ تمن راقیہ سناوا گل سمجھی حضرت سیدنا نہ مرسا اللہ علیہ السلام حالانکہ مدی نقش نقصانی ہوئی آپ سرکار کو پوچھا گیا سر بندہ آئے ہیں سارے کو آپ دونوں مبارک کی چو اچانک نکل گیا میں میرے نامی ہے اللہ سونے نے فرمایا مرسا کلیم پہنچے دریاو تک تو سر ایسا بندہ اتر رکھے جنگ طور ایسے جڑ تر بھی نہیں ہوتی سلام دیتے وہ پھر میں تمہیں واقعہ سناوا جب اب تو ان شاء اللہ میں آ گیا شہید مالا بند نہیں تو بندے نہیں تیروں نے سمجھا سمجھاو تو کوئی پوتر نہیں نہ سجھاو کو سمجھا چڑ گیا کوئی جاند ہے پجھائی کیوں یہ گل منگا کہ نہیں اور ہر نے کیوں روکائی سارے ہاتھ میں روک دیکھ گیا استاد نہیں سمجھا شگرد کوئی شگرد سمجھا نے استاد میں کوئی استاد سمجھا نہیں شگرد لوٹائی چل دی چلتی ہے اس میں سجایا گیا اس وقت اس وقت پیاس میں اپنے آپ نظارا مروڑ کے رکھ سچی میں وا سالانا چھوٹا اس جلا ہے مار پوری تک اور گلا ہے میں گجر والا بھی باہر گاہ گرا جانا نہیں پوچھتی اس رات بھی باہر گاہ صرف دل من والا پوچھے اس رات نہیں رپوتیاں سارے سلویاں سردی نہیں مولا دیوار دار کوئی راج پوت نہیں کوئی گجر نے کوئی خان نے کوئی چودھری نہیں کوئی آپ کوئی سلو نہیں چلنا دیں اس رات کے والا دل چلنا گا مولا کے دل والا دل وہ رات سوچ ہو گئی سا اچھی مشکل فکیل لوگ اپنے آپ لوگوں کے دنیا کا ماہا کے خیال آتا ہے ہاں اولا اولا ما کے خیال آتا ہے اندر سارا اندر کا خیال رکھنے ماہر کا خیال رکھ رہے ہیں ہاں وہ بھی مارے جائیں وہی شاہجہاں دکھا لچا کھڑے ہوں اللہ نے गए समझ जाइए हु बंदे से फर्ज हो गए एक बार ही सुा रह जाए पानी तो बहार तो बंदा पाक हों जिंबी बंदा जिंबी आदमी जो कुछ फर्ज हों सुा रह जाए पानी तो बार तो पाक हूँ तो भोलया جی اپنے آپ کا کوئی حصہ ہزار بھی سرید تو بہت نہ کبھی تاکہ آٹھ سرید بہار کے آٹھ ممبر ہرور <تصفح> سرکار کی شیئ بندے پانچ چنگی ہے دنیاداری تو اور ہے داری اور ہے تو پھر سمجھ لے یہ حال تریق کا تریق لگا کے بھائی حضور سرکار مومن اس کی داری دین کو باہر نہیں ہو سکتی مومن سونے تو موتے شریعت رنگ جی ہوں کتنے جنہیں چی نبال تو شریعت رنگی گئی وہ آرسنٹ پہ لڑکیاں شا بچوں کا خیال رکھا گیا بالک ہو جائے پھر اپنے آپ کو پا گئی اب شاٹان تم نے پوچھو مالی جی تو اپنی جگہ تو دے یاد رکھنا کئی خردیں یہ درخت ہے مناتا پیشہ پیٹو کے کر لے اتہاس دو پوچھے کہ نماز آج کیوں نہیں پردیش بی جے پی پوچھی لگا پار تھا ماں مراد ہوا تھا یہ ہماری دنیا پا ہے یہ کیا ہے ان میں بڑی مار کبھی دنیا نہیں تھی کے باہر ہو دنیا آئے کاروبار بھی کاروبار بھی ابھی کی شریعت سے متابت کر رہا رکھے گا شادی جا نہیں شادی سرکار کو سننا کہنے کے لیے اداری گا حکومت حکومت کیا کہ حضور سرکار کو سہدا چلا جائے ہاں چلتا حضور کی شریعت کے تابع رہنا اور حضور کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا سب سے بات ہونے کے لیے اداری رکھے گا شاعری گاڑی رکھے گا صرف کنڈا بتا چکے سب پنڈے بتے <متحت> سچ نہ ہو بربادی ہے جی سچ تو پورا کیا چاہوں گا پندرہ بتا سمجھ خدا ہوگا کشم کر کے شریت کبھی پاپ ہو سکتا جنت کہا رہا پاک ماشاءاللو, ماشاءاللو, ماشاءاللو. تو آپڑے میں لگی ہو لیتی ادھر گئے شریعت کی آدمی ہے کابال بولو تو سر طرح گیاں ودی کال چوڑا پانی میں کدھا جسم تلیفی لگی تو گناہ کی تلیفی لگی ہوگی سر مطلب یہ میں نے دوں خواب دن سر گنا پلیکی اور کندگی خراب کے اندر جو بندہ ویو میں گیا پکانے میں ہاتھ مارنا پیا کندے پاب کے یہ ہوگی اور سمجھو کہ میں ایک نہ ایک گنا لگا پھرنا اور گنا پر بھی سونا ملو گندگی بخا کون سمجھ لگی معلوم ہوا جس طرح سر جساں گفتے ہوئے نا بچے سامنے دوں گی کہ نہیں یہ نت باندھے ہو نک بند ہوٹر بٹھے ہوئے تو سانو آ جب نکل تو جب بند ہو سرکار اللہ بہت فکیر جل ب نک بند دل ب نک جس کا زکام تو کھول چکے اللہ دا فکیر جب ساڈے رنگ کلیٹوں بند ہے خدا کی قسم کر کے آنا اسی طرح دو آؤں گی سامنے گرم پہ اللہ کے ولیم کا تن گدرا محل اللہ, اللہ دے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دینا راجوں نبھا پہ بیچار سمجھدار نہیں آپ چنگا نہیں چاہے لیکن انہیں دو تار آ جی وہ دو آئی پلیٹی کی گناواں کی تلیٹی کے گنامہ بھی پلیٹی دی دو آئی جسم ٹند لگے تو پانی پہ کپڑے نہ گند لگے پانی پہ اگر گلاب پانڈے گند لگے تو پانی نونا پڑا جی جو جانا بندہ گنا کری دے پہ دے دے دے کر دے دے. دے یا پودا چاہیے نگی بھی شریعت موت شیر واپس سونا پہنت کا پانی وہ کرتا ہے کر میں شریعت دا پانی یا پھر جو اتنے بل پیا میں شریعت کے پانی نہ جنت دینا صرف پاکان نے جڑے گنا پلیپنی ہوڑ دے پاک پھر اکھے خالے کے کانچنے دو تری رکھنے پاک دے یا تو آپ کا مبارک پاڑے گا تو پاک کر دے گا وہ کوئی خوش نصیب دے گا یا پھر جہنم دی اگ سارے بھی فرق ہو پاک تو پاک کر کے پلے گا مصیبتیں آزاد میں پا کے گدارے بلیا جب کئی بندے کا لال چکا ہو پاک رہندا نہیں تو شریعت باہر رہے تو بندہ پاک ہندا نہیں آنند آتی جنا بھی ہلور بھی شد سے مار جانا بولی بھی شدت کے رینڈ روڈ سارے کتے کبے ہوتا ہوں جڑے اولا با نے اتلا حصہ پاپ کر لیجیے تو پھر دکھ لگتا وہ بھائی تک آم پھر زہدی لوگوں کو بھی پا لایا جو رات میں درواز کو فکی لگے ہوں آنڈ ہونے تو سمجھتے ہوتے آدمی کمار وہ سمجھنے سکتے ہیں وہ بھی نہ میرا متا پکا اسے گل کو سنڈا نے کہ روکا رکھاوا ہو سفت کبر وہ نہ جانا پس دنیا کی محبت آئی میرا مرید ہو جاؤ وہ بھی میرا مریض ہو جاؤ چکر سو پائے تو ہوں کی قبول ہونی نہیں کبولہ دیر میں تو دل لے کر پہلے سوایا محلہ اس بے میں رہا مثال ایڈی نظر کر دیتے آپ مست ہے بڑی سونی مسال دیتی ہے آپ فرمائیں بندی ہے کھڑکی ہے حکیم دوں دوری وہ آپ دلائی کھانا چیز ایک تلا ایک تلا ان کی کرتا ہے جب کچھ استعمال کرتا ہے تو میری کھان والی چیزیں متحرک ہوں گا آپ میری خوراک چکے انہیں پتا نہیں چلے باہر والی خوراک بر حقیقت آئی ہے تیرے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جی بار چل رہے چلا ہو اسی طرح ہو اس کے باہر طرح استعمال کرے حکیم دے حکم دن کے اندر والی بنائی نہیں سارے چمڑالی سی ہوا جاؤ تو اندر سبب مکے پا گیا مکے گی ہر خدا کے بندہ اسی طرح بندہ جڑے اتو اکثر پہ کام کرنے نا جسم کسی نے کھڈا کسی نے گاہ کدو کسی نے کچھ کسی نے کسی کی وقت دیے کی گل نہ سچی خدا کی حق در حقیقت اندروں کلب ہے جی اندر پہنا ہوگا بیماری ہوگی اس کے بعد مار دیکھا دن سبھی آپ نے بندے مارا تو دس بندے نے اپنے دل ادروں ساتھ پیتا جب سرکار کی شریعت آ گئی ہے کہ جو سارا چیزاں کدھ ان چیزوں کا رسم تو صرف آخر برک کر سکتا جی نہ ہوتا ہے جب تک بندہ بننا جب یہ بندہ اتنے ہوئی ایسا تو کھتے سے فلک نہیں پگن تو پھر میرے فائدہ ایارہ امترا بندے بننا پڑے کار کس پاس مان بچے بڑی جن بادشاہ آئے جنہ مرضی کوئی طاقت جا کا جائے کبھی مٹی سے نہیں بچیا سات بول رہا نہ کوئی میرا بول ہوگا سائنس بعد دسوشت لاتتا بہت ملک میں دسو جتنی اپنے جشن کو مٹی نہ لگنے دیتی مرن کے بعد کیا سارے پتا پوچھے گا چلے تو سمجھے دنیا کو لکی لگے گا وہ کتنے چلے گئے ہاتھ بنتا میڈیا کرنا جی انہیں کوئی چکا سک گئے آپ جو چکتے نہیں میں تین چیسان لو کلو کے جا کھلو جا نواب پتہ کھلو جا تے دوارے میں تیرتا تھوڑا تیرے دوارے میں نہیں سننا تصلہ کرنا مشرو میں تین کچھ واسطے ہے تم ناشرہ کتنا نسل میں سچنا متنا کرنا ایک بات جسم <مع> <providing vestsuri hai> <vestsuri> باقی کسی نے نہ پچ بھی ہے نہ پک دیے جی چائے نہیں تھا چلو نہیں پڑ گئی جی چائے بٹھا تو پچنی نہیں جب سائنس ہوٹل پھر پچا کتنے وہ ساریا چیزاں ادھروں صاف کرنی سن لیکن گل فرق آ گئے سویا ہاتھ رسا تو فرسٹ بندے بند خراب نکلتا کسی وکیل کی تو اس طرح نکل سکتا نہیں سویاں تو بند سونے طریقہ بنا چی کہ سجدہ کرو آ سجدا کرو جا کے گیا وہ پاک ہو گیا جا میں چکا تو, ہی تو سرداتے سرداتے نہیں چاہیے پر میں نکلو تو چکنا سرد رہی ہے کامر مرد خدا دب خد عبادی ادار خلی جنتی بندہ متدار بولے بولو سب بندوں میں چار سب بندوں میں گیا مر مت ختم ہونا پتا فرما تو میں صرف کی کرنا گلان نکل گیا نکلیں کل کل کو چڑیا ہاں وہ خود گیا چلو اچھا چوڑا کسی آلم نے سنا کا چھوٹا میں سنا کسی رات سے چلو اللہ سونے سا سر فرمایا سامنے ابھی اللہ حضور دے کے شالا شامہ اندر ساتتا فرما اپنا سب بات ان شاء اللہ پھر اگر کرم صفا دے دردی گلامی کر مو سفا دردی نہیں ہے کر دے کر دے دردی ہو مو سفا دے دردی گلامی کر مو دے دردی گلامی کوئی نانی کر مفا دے وہ رب پا رب پاک کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں اس کی بہ کوئی لوک کر کرم دے میں نے فرمائش سی یہ ساری سنا دکیا بڑا سام بیمار ساری جاری پیارا میں سویرے آ کے ستا کا ڈوگر تقریر کر کے روزانہ پورا ہی میں مرج تے سوکا جاگتا جی ہوا کے سنا لیا صدیق فاروق اس مان اے صدیق فاروق اس من مولا اے شیر جلدان واگو تن من تے دھن سارا کر دے ملامی تن من تے دھن سارا کر دے ملامی وہ تن من تے تیل سارا دو نیلانی نہیں ہے کوئی لوگ کر مصطفیٰ دے سی تو توجہ ہے کوئی نہ وہ پھر کسی ڈرامے تو نہیں کھول گئے میں ڈ بڑی پیش کر ہیں میں سنا میں بٹ کیا آخنا اللہ اے شبیر دسیا یاری دلے شبیر دسیا بلے بچڑے بنتی گلے بچڑے بن دی گلے حیران رہ گئے حران رہ گوفی شانی حیران رہ گا خوفی شانی بہتر, کوئی کرم سفا دے سکنا کہ مستفا دے دردی اس فرمانے کے جہنم تو شرما رب زمان خدا نے اپنے اپنے حبیب ذکر کرم سفا دے دردی گلامی نہیں کن کرم سفا دے بارش یہ دی بارش, دی بارش تے پانی وی بندے تیران بارش تے پانی وی بندے کی تہادت دتبہ بلندے شہاد را بلندے سندار گرالی زندہ کوئی میں کنانی کر لو سوفا دے تو جو ہے غرق ہونا پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب نو جو منتا مگنی تو پورے اور رب نو جو من دہ مدنی تو تر ہر جات ہو سی ان کا ہر جات ہو سی اس بہتر کوئی نامی کر مصطفیٰ دے تو جو آ دیا موجود گل آ چھوڑ دنیا آدھے چھوڑ دنیا نہاضی ایمان بچ کوئی خامی نہ راضی ایمان بچ کوئی خامی نہیں کرانی پر مستفا دے جائے آخری شردار اس دمدار کوئی تھی وفا نہیں وہ زندگی تھی کہیں نار وفا نہیں او زندگی او مو سفا دے تو گلامی کرم دے نبی پاسوا دکھا آخرت میں ایک نبی سرے کی بار بار فریاد لکھی آخر سنا دے میرے nik ki a مد ر للیں گزر گئی ود جنا کی پے چکیا پر چٹا ایسا تو نہیں چکیا ہر